کالود ربک انہوں نے کہا اپنے پر ایک اور چیز واضح کر لیجیے یوبلہ نا ماہیا اللہ وضاحت کر دے اس بات کی کہ وہ گائے کیسی ہو یہ جملہ دو مرتبہ آیا ہے. پہلے آیا ہے آیت نمبر اڑسٹھ کے آغاز میں کالودول ربا کا یوب اللہ نا ماہی اور یہاں بھی وہی آیا کالود اللہ ربا کا یوبلہ نا ماہیا آیا نہ دونوں جگہ وہاں بھی یہ الفاظ ہیں یہاں بھی وہاں عمر مراد جواب سے پتا چلا نا اللہ تعالیٰ نے فرمانا بالکل بڑھیا اور نہ بالکل ہی کم عمر کیو یہاں پہ یاد مراد ہے ماہیا جواب بتاتا ہے کہ انہوں نے جی جواب بتاتا ہے کہ انہوں نے ماہیہ دریافتی کے گائے کیسی ہو انوقرا بلاشبہ گائیں جو ہیں تشابہ عالینا ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں ملتی جلتی ہیں سب ایک دوسرے سے کس کی کس کی قربانی کریں کس کو چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں آپس میں مل رہی ہیں کیا کریں بہت سے کام دو دو چیزیں سمجھنی چاہیے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات تک ہوتے ہیں اس میں آدمی احتیاط کرے تکوائے بالکل ٹھیک ہے کوئی نہیں روکتا اور ایک وہی کام عام لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے کتن اس پہ فتوا نہ دے کتن لوگوں کو نہ کہے کہ تم بھی اسی پہ عمل کرو اس لیے کہ وہ تو تقوا کی بات ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے ایک آدمی کے لیے ممکن ہے درست ہو لیکن دوسرے کے لیے تو نہ نا اس کو امپلیمنٹیشن کر مثلا سفید رنگ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا سفید رنگ کے کپڑے پہنتے تھے اب کوئی آدمی دوسروں کو بھی مجبور کرے کہ بالکل سفید ہی رنگ پہنا کرو اور کوئی رنگ نہ پہنو غلط بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ایسی شدید افکامات نہیں اسلام نے دیے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دوسروں کے لیے ضرور ہے کہ اسے نافذ ہی کیا جائے اپنا ذاتی تقویٰ کسی انسان کا اللہ کے قرب کا موچب بنتا ہے لیکن یہی چیز اگر لوگوں کو بتایا جائے لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی تو وہ شریعت نہیں رہے گی اللہ سے دوری کا سبب بن جائے گا کیونکہ اللہ تعالی آخر اپنے بندوں کے ساتھ اس کی مہربانیاں تو ہیں انہوں نے نیا سوال کیا انہوں نے کہا ساری چیزیں گائیں جتنی ہیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور اور کوئی انا انشاء اللہ اللہ لمحت اور انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو لمحت ہم کیا کریں گے ہدایت پانے والے ہو جائیں گے اگر ہم ہم صحیح راہ پر چلنے والے ہو جائیں گے مراد کیا ہے یعنی اس گائے تک پہنچ جائیں گے زبا ہم اسے کر لیں گے تین باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں ایک تو یہ انشاءاللہ اللہ دیکھا ہے کیسے لکھا ہے ان الگ شاہ الگ اور اللہ الگ دیکھا ہے نا کیسے لکھا ہے انشاءاللہ اللہ یہ انشاءاللہ اللہ کو ایسے ہی لکھنا چاہیے اردو میں جوڑ کے لکھ دیتے ہیں نا شین کے ساتھ نون بھی ملا کے لکھ دیتے ہیں یہ نہیں لکھنا چاہیے یہ گناہ کی بات ہے اس کی وجہ لغت کی بحث ہے وہ چھوڑیے عربی کی بحث ہے اس کو چھوڑیے وہ ذرا دقیق ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کو اسی طرح لکھنا چاہیے ان الگ اور شاہ الگ اور اللہ الگ لکھنا چاہیے ہاں اسے بھی الگ کر کے لکھنا چاہیے ان شاہ اللہ تین لفظ الگ الگ ہیں ان اگر شاہ چاہا اللہ اللہ نے اگر چاہا اللہ نے یہ تین چیزیں الگ الگ تین الفاظ الگ الگ ہیں اس ان کو الگ لکھنا چاہیے اردو میں بھی جیسے ہوتا ہے نا اور نون کو شین کے ساتھ نہیں ملا دینا چاہیے ایک بات تو یہ لغت کی بحث نہ ہوتی تو ہم پچرس کرتے ہیں مگر وہ لغوی بحث ہے اس کو چھوڑی دوسری بات جو بڑی اچھی لکھی ہے مفسرین نے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تیسرا سوال کیا اور پھر کہا کہ کیا ہونا چاہیے اگر اللہ نے شاہ تو ہم ہدایت پا جائیں گے یعنی ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے اسے سے کر لیں گے اچھا آگے پڑھ لیجئے پھر اس کی بات کرتے ہیں